الحمد للّہ رب العلمین ولاقبۃ المطقین وصلاۃ وسلام علیہ سید الامبیا و قال اللہ تعالیٰ و تبار قف القرآن و والفرقان الحمید بسم الله الرحیم الرحيم الحم الرد المۃ و اخرجن فمنها ہا منها اخرجن منہ ہا و جانا جنات من نقیل و عنابم وفت چرنا من الون ریا کلو من ثمرہی و ما اف اللہ یشقر صدق الله مولان العظیم وصدق صدا کا رسولوم نبی الکریم الرو الرحیم اللّہ منور کلوبہ ناب القرآن و ضعیِ وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال فی شان حبیب ہی تسلیمہ رسول اللہ محبوبہ رب العالم تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجد الکریم کی ذات بابرکات کے لیے رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبی احتشام معزز محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ یاسین سے دو رقو درس قرآن میں آپ سماعت کر چکے ہیں اور کچھ آیات پر آج میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پر کل الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس صورت کا نور نصیب فرمائے یہ صورت قرآن مجید کا قلب ہے دل ہے اور اکا کریم کی یہ آرزو تھی کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں سورہ یاسین ہو اس لیے اس کے مضامین کو سمجھنا ازبر کرنا اس کی تلاوت راتوں کی تنہائیوں میں کرنا دن کے اجالوں میں کرنا ہماری دنیاوی اور اخروی نجات کی ضمانت ہے یہاں اس رکو میں اللہ تعالیٰ جلّہ جل شاہ نے ہمارے ارد گرد جو اس کی قدرت کے نشانات پھیلے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ مبزول کروائی ہے تاکہ ہمارا یقین و اذان پختہ تر ہو جائے اور اللہ کی ذات پر یقین کی پختگی عمل کے لیے محمیز ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے وہ بھارتی ہے جتنا عقیدہ پختہ ہوگا اتنا عمل عمدہ ہوگا اسی لیے سورا یاسین کی تلاوت کرنے سے عمل میں نکھار آتا ہے اللہ کی ذات پر یقین بڑھ گیا تو پھر عمل میں بھی نکھار اس کا لازمی نتیجہ ہے اب بڑے وہ دلائل جو ہمارے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے ہیں ان سے ہمارے یقین اور اذعن کے اضافے کے سامان کیے جا رہے ہیں و آیت اور ان کے لیے ایک نشانی العرد المی تو مردہ زمین ہے زمین جب خالی پڑی ہوتی ہے تو اسے مردہ کہتے ہیں پھر جب بارشیں برستی ہیں می پڑتا ہے تو ان میں کسان جب بیج بوتا ہے تو وہ مردہ زمینیں جب سبزہ اگاتی ہیں تو زمرت کی چادر بچھ جاتی ہے زندگی کے آثار روئیدگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو انسان نے اس مردہ زمین کو دیکھا تو وہ کیسی عجیب لگ رہی تھی چند دنوں کے بعد جب اس پہ سبزے کی چادر بچھ گئی تو پھر وہ زمین کتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ جلا شان و رشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے یہ ایک نشانی ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ آ یا کے اوپر جو تنوین ہے یہ تفخیم کے لیے ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی نشانی مردہ زمین ہے آح یہی جس کو ہم نے زندہ کیا وہ آح رج نا اور اس سے ہم نے اناج نکالا وہ من ہو یا اور اسی سے تم کھاتے ہو اسی سے یہ لوگ اناج لیتے ہیں اناج کھاتے ہیں ان کے بھوک اور پیاس کا درما ہے وہ زمین کی کوک سے پھوٹنے والا اناج زمین کے دامن سے نکلنے والے چشمے تو کہا کہ فمن ہو یا تو اسی اناج سے وہ کھاتے ہیں تو انسان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے نہ ہوں بصیرت کا نور رکھتا ہو تو یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی زمین اس کے اوپر اگنے والا سبزہ درختوں کی شاخوں پہ لٹکتے ہوئے پھل پھلوں کے اندر رس اس کے ذائقے کی کیفیات کی اور طبی اہمیت انسان کو ایک رب کے قریب کر دیتی ہے اور وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے ربنا ما خلکتا حاضا باطلا مالک تو نے ایسے ہی انہیں پیدا نہیں کیا ہے تو یہ اس کی ذات پر دلیل ہے تو یہ سبزے یہ زمین کی کوک کو چیر کے نکلنے والے پودے تو کہا یہ ہم نے نکالے ہیں اور اس اناج سے تم کھاتے ہو فا مین ہو یا کولون مین ہو کو یا کولون سے مقدم رکھا ہے جب کہ جار مجرور جو ہوتے ہیں وہ متعلق ہوتے ہیں فیل کے اور فیل کے بعد ذکر کیے جاتے ہیں لیکن عربی میں کبھی ان کو مقدم بھی کر دیا جاتا ہے تو جب جار اور مجرور مرکب بن کر کے فیل سے مقدم ہو جائے تو اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے تو یہاں مین ہو کو جو مقدم رکھا گیا ہے یاکلون پر تو یہ اشارہ ہے نباتات کی اہمیت پر دنیا کے مختلف گوشوں پر جو بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں ان کو آباد کیا جائے بالخصوص امت مسلمہ کے پاس اس وقت پوری دنیا کی پچیس فیصد زرخیز زمینیں ہیں اور معاشی بحران کا وہ قوم کبھی بھی شکار نہیں ہو سکتی جو نباتات کی اہمیت کو سمجھ لیتی ہے اور زمینوں کو یوں ہی خالی اور بنجر نہیں رہنے دیتی تو منہوں کو مقدم کر کے یہ بات بتائی گئی کاش کے آیان سلطنت کو قرآن مجید سے بھی شقف ہو اور وہ اس کتاب کے نور سے اپنی زندگیوں میں اجالے بھریں اور اس سے روشنی لے کر کے اپنے معاشی بحران کو دور کریں جب نباتات کی اہمیت کو سمجھ لیا جائے گا تو پھر معاشی بحران کا قومیں شکار نہیں ہوں گی تو کہا کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے اس نشانی سے فائدہ حاصل کیا جائے اور بنجر زمینوں کو آباد کیا جائے دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے زراعت پہ خاص طور پہ توجہ دی ہے یہ آپ کی بالکل ہم کے اندر چائنا رہتا ہے وہ گملے میں پھول کی بجائے ٹماٹر بیچتے ہیں اور جو ہے وہ کوئی بیل لگا دیتے ہیں جس سے وہ نظروں کی تسکین بھی پاتے ہیں اور پھل بھی پاتے ہیں اور ہم بڑے بڑے پلاٹ محض آرائشی اور زیبائشی پودوں پر مشتمل رکھتے ہیں اگر بڑے گھروں کے مالک اپنے گھر کی سبزی اپنے گھر میں پیدا کرنا چاہیں تو مشکل نہیں ہے سڑکوں کے کنارے سینکڑوں مربع میل جو ہے وہ زمین خالی پڑی ہوئی ہے اس کو آباد کیا جائے اور نباتات کی اہمیت کو سمجھا جائے فمن ہو یا کولون میں یہ من کو مقدم کر کے اللہ تعالیٰ نے نباتات کی اہمیت اجاگر کی ہے وا جا النافی ہا جناطمن و آناب و فج جا من, وعناب وفجرنا من ارشاد فرمایا اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے زمین کے اندر اگنے والے پھل نباتات اور مختلف چیزوں کا ذکر اجمالی طور پہ فرمانے کے بعد خاص طور پہ کھجوروں کا اور انگوروں کا ذکر کیا اس لیے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین عرب تھے اور وہاں کھجوریں کثرت کے ساتھ پائی جاتی تھیں اور انگوروں سے بھی وہ اچھی طرح آشنا تھے اور ان کے بعض علاقوں میں انگور اعلیٰ نسل کے پائے جاتے ہیں طائف کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر انگور کی ایک ہزار کے قریب اقسام ہیں اور ان دو پھلوں کا الگ سے ذکر اس لیے بھی کیا کہ یہ پھل انسان کے لیے انتہائی مفید ہیں دماغی کوا کی ضروریات کو جتنا کھجور پورا کرتی ہے اتنا کوئی اور پورا نہیں کرتی میدے کے السر کے لیے جس قدر کھجور مفید ہے یہ کھجور کا ہی مقصوم ہے کھجور ایک ایسا پھل ہے کہ جو کچا بھی کھایا جا سکتا ہے جو پکا بھی کھایا جا سکتا ہے جس کو آنے والے موسموں کے لیے اسٹور بھی رکھ سکتے ہیں کھجور کا درخت جو ہے اس پر خزان تاری نہیں ہوتی ہے اور اس کی گٹھلیاں جانوروں کے چارے کے کام بھی آتی ہیں عرب گٹھلیاں پیس کر کے اس کو اپنے جانوروں کو کھلایا کرتے تھے تو انسانی ضرورتوں کی کفالت بھی یہ کھجور کرتی ہے اور اپنے چوپایوں کی ضروریات بھی اس کھجور سے پوری کی جا سکتی ہیں اور شاید کھجور کے ذکر کا سبب یہ بھی ہو کہ ایک روایت میں آتا ہے اکرمن امتکم مت اپنی پھپھی کھجور کی عزت کیا کرو یہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر سے بچی ہوئی مٹی سے بنائی گئی ہے تو انسان کا کھجور کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک بہت گہرا ہے اور یہ بہت پرانا درخت ہے جو دھرتی کے اوپر آغاز میں ہی اگا دیا گیا اس لیے کہا گیا کہ اگر تم نظر اٹھا کے دیکھو تمہیں صحراؤں میں اگے ہوئے کھجوروں کے درخت نظر آئیں گے جو تمہاری ضروریات کی کفالت کرتے ہیں تو کیا ان کھجوروں کو دیکھ کر کے تم رب کی قدرت اور رب کی صنائی اور رب کی کاریگری اور رب کی ذات پر تیقن اور یقین کی دولت نہیں پاتے ہو تو یہ خجوریں تمہیں کچھ سکھاتی ہیں اور پھر دوسرا ذکر وہ آناب انگوروں کا کیا انگور جو ہے اس کا جو شیرہ ہے یہ ماں کے دودھ سے مشابہت رکھتا ہے ذائقے میں اور توانائی میں پھر قدرت نے جس صنائی کے ساتھ جس کاریگری کے ساتھ اس شیرے کو ایک باریکھلی کے اندر پیک کیا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے دنیا کا کوئی کاریگر اس اہتمام کے ساتھ شیرے کو پیک نہیں کر سکتا رب نے جس طرح اس شیرے کو انگور کے اندر پیک کیا ہے تو کہا ذرا اس پہ غور کرو اس پہ تدبر کرو بصیرت کی آنکھ کھلی ہے تو غور سے دیکھو یہ کھجورے بھی اور یہ انگور بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے وہ فجر نافی ہا من العیون. اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے جو تمہاری ضروریات کی کفالت کرتے ہیں دنیا کے مختلف گوشوں میں میٹھا پانی چشموں کی صورت میں انسان کی پیاس بجھاتا ہے ویسے دنیا کے اوپر بتی کروڑ مقاب میل پانی ہے اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو پایا جا رہا ہے جس میں ستانوے شاریہ دو فیصد سمندروں کا کڑوا پانی ہے صرف دو اشاریہ آٹھ فیصد پانی جو ہے وہ میٹھا ہے اب اس دو اشاریہ آٹھ فیصد میٹھے پانی سے انسانی ضروریات کس طرح پوری ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن رب کا اہتمام یہ ہے کہ وہ گرم ہواؤں کو جب بھیجتا ہے تو وہ سمندروں سے بخارات اٹھاتی ہیں اور کنرائی زمحریر میں پہنچ کر کے وہ بخارات جو ہیں وہ جب دوبارہ بارش کا رنگ اختیار کرتے ہیں تو وہ بالکل میٹھا ہو چکا ہوتا ہے اور پھر پوری دنیا کے اوپر وہ پانی برستا ہے دریاؤں کے راستے پھر دوبارہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے اس آبی سائیکل کا آپ اگر مشاہدہ کریں تو زبان بے ساختہ رب کی تسبیح بولنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ اس نے انسان کی ضروریات کو کس طرح پورا کیا کہاں سے پانی اٹھایا پھر بادل کب تک اس کو سنبھالے رہے جب ضرورت پڑی تو پھر ان بادلوں کو نچوڑ دیا گیا اور پھر گرم موسم کس طرح جو ہے وہ تبدیل ہوئے اور رتوں کی تبدیلی دلوں میں کیسے قرار دیتی ہے چند دن قبل جو برستی گرمی تھی اور لو کے جو تھپیڑے تھے آپ نے بھی دیکھا کہ ہر شخص بال بلا اٹھا تھا روزانہ کتنی اموات واقعہ ہو رہی تھی اوپر سے بجلی نہیں اور پھر حالات یہ ہیں کہ زندگی ایک ازیت بنتی جا رہی تھی پھر رب نے ہواؤں کو حکم دیا اب اڑاؤ بادلوں کو اور میرے بندوں پہ رحمتیں برسا دو اور پھر ایسی جل تھل ہوئی کہ موسم کے تغیر دلوں کے قرار کا سامان بھی بنے اور من میں چراغاں بھی ہوا اور انسان بے ساختہ اس کی رحمتوں اور اس کی کرم نوازیوں پر جھوم اٹھا تو یہ اس کا اہتمام ہے جو اپنے بندوں کے لیے اس نے فرمایا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ فجر فیحا من الرون ہم نے یہ جو چشمے جاری کیے ہیں ذرا ان چشموں کو بھی دیکھو یہ پھوٹتے جھرنے یہ بہتی ندیاں یہ گیت گاتے رقص کرتے ہوئے جو ہیں کہ وہ آبشارے پہاڑوں کے اوپر تودے پھر گرمیوں کے موسم میں ان کا پگلنا یہ قدرت کے انتظام دیکھیے اور مالک رنگ دیکھیے تو اللہ فرماتا وہ فجر نہ پیہا من الر اور ان پھوٹتے ہوئے چشموں کو دیکھو لے یا من مین تاکہ اس کے پھلوں سے کھائیں اب سامارے ہی میں جو ہی زمیر ہے اس پر مفسرین کی تین آرا ہیں ایک رائے یہ ہے کہ زمیر راجے ہے ذات باری کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پھلوں سے کھاؤ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ لیا من سامار یہی کی ضمیر راجے ہے نخیل اور آناب کی طرف کہ کھجور کے پھلوں سے کھاؤ اور تیسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ سامارے ہی کی جو ضمیر ہے یہ راجے ہے این کی طرف کہ جب چشمے بہتے ہیں اور پانی پھوٹتا ہے تو زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور روئیدگی پیدا ہوتی ہے تو چونکہ پانی بنیاد ہے زندگی کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ كُلَّ شَيْنَ ہم ہر زندہ کی زندگی کا دار و مدار پانی پہ ہے انسان پانی کے بغیر نہیں جی سکتا حیوانات پانی کے بغیر نہیں جی سکتے اسی طرح آج سائنس کہتی ہے کہ یہ جو درخت ہیں نباتات ہیں یہ بھی زندگی رکھتے ہیں گو حیوانات کی زندگی سے ان کی زندگی مختلف ہے تو یہ بھی پانی کے بغیر جی نہیں سکتے سوکھ جائیں گے تو جتنے بھی زندہ ہیں ان کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے تو اگر قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھا جائے تو سامار ہی میں جو ہی کی ضمیر ہے یہ اینون کی طرف لوٹائیں گے اور مفسرین کی زیادہ تعداد اس سمت گئی ہے کہ ان پھوٹتے چشموں کا پھر فیض دیکھیے اور اللہ کی کرم نوازیوں کے جمتے ہوئے رنگ دیکھیے اور پھر خجور کی صورت میں تمہارے اوپر اس نے جو پھل عطا کیے تو اس پھلوں کا فیضان دیکھیے کہ تم اس کو کھاتے ہو تمہاری بھوک کا مٹنا اللہ کی ان کرم نوازیوں سے ہوتا ہے وما آملت ہو اے یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا یہ انگور کی بیل کے اندر جو رب نے خوشے لگائے ہیں ان خوشوں کے اوپر جو جلی چڑھائی ہے اور کھجور کے اندر انگوروں کے اندر جو ذائقے رکھ دیے ہیں پھر اس کے اندر جو طبی تاثیرات رکھ دی ہیں جو مٹھاس رکھ دی ہے اور اس کے اندر جو لذتیں رکھ دی ہیں یہ تمہارے ہاتھ کا کام نہیں ہے بلکہ ایک رب ہے جس نے اس کھجور کے اندر انگور کے اندر پھلوں کے اندر اناج کے اندر مٹھاس بھی رکھی ہے توانائی بھی رکھی ہے تمہاری ضرورتوں کی کفالت بھی ہوتی ہے افالا یش کیا وہ شکر کیوں نہیں کرتے جبکہ یہ ان کے ہاتھوں کی کرشمہ سازی نہیں ہے یہ رب کی سنائی اور رب کی قدرت کے بکھرے ہوئے رنگ ہیں جو پوری دنیا کے اوپر دیکھے جا سکتے ہیں تو یہ پھوٹتے چشمے یہ بہتے ہوئے جھرنے یہ جو ہے وہ نہریں یہ نچڑتے ہوئے بادل یہ ساون کا موسم یہ پگھلتے ہوئے برف کے تودے اور یہ قدرت نے جو پانی کے سلسلے رکھے ہیں جس سے زندگی نصیب ہوتی ہے تو اللہ ہے کہ دیکھیے کہ ہم نے زمین کو بنجر نہیں رہنے دیا اس زمین کی سیرابی کے لیے چشمے بھی ہیں جو زمین کے اندر سے پھوٹتے ہیں اس کی سیرابی کے لیے جو ہے وہ نچڑتے ہوئے بادل بھی ہیں جو جل تھل کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے لیے نہری نظام بھی ہے اس کے لیے جو ہے وہ ندیاں بھی ہیں اس کے لیے نالے بھی ہیں جو زمینوں کو سیراب کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے اس مفہوم کو اگر سامنے رکھیں تو ایک اور مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب زمین کا حق ہے کہ وہ خالی نہ پڑی رہے اس پہ برگو بار آئے اس پہ سبزہ آئے اس پہ روئیدگی آئے جب رب زمین کو بھی مردہ نہیں رہنے دیتا تو وہ رب کیسے چاہے گا کہ دل بنجر رہے تو جو زمین کی زندگی کے لیے پانی اور چشمے اور زمین کی زندگی کے لیے دو بادل جس نے جو ہے وہ بنائے ہیں اس نے دلوں کی زندگی کے لیے نبی بھی بھیجے ہیں رسول بھی بھیجے ہیں کتابیں بھی بھیجی ہیں اور مسلحین کو بھی بھیجا ہے تاکہ دلوں کی بستیاں غیر آباد نہ رہیں جس طرح مردہ زمین پر بارش برسی تو روئیدگی پیدا ہوئی اس طرح اہل اللہ کی صحبت میں جانے والے دلوں کی زندگی پایا کرتے ہیں اور نبیوں کے قرب میں رہنے والوں کے دلوں میں کبھی صداقت کے پھول کھلتے ہیں کبھی عدالت کے پھول کھلتے ہیں کبھی سخاوت کے پھول کھلتے ہیں کبھی ولایت کے پھول کھلتے ہیں تو یہ ساری ساری کرشمہ سازیاں اس رب نے اپنے بندوں کے لیے فرمائی ہیں افال یشکر یہ لوگ اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہیں اصل نعمتوں کی بہتات بعض انسان کو غور نہیں کرنے دیتی حالانکہ نعمتوں کی بہتات پر بندے کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے بھوک پیاس کاٹی ہو تو پھر نعمت ملے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے وہ ایک مقولہ ہے کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے تو چونکہ ہمیں یہ اتنا کچھ مراحل جو طے کر کے یہ سبزہ یہ اناج یہ پھل جو ہمارے تک پہنچتے ہیں ہمیں کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہوا پلیٹ میں سجے ہوئے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم نے کبھی اس پہ تدبر ہی نہیں کیا کہ کتنے بڑا طے کیے تھے ایک بزرگ تھے تو وہ کھانا کھانے بیٹھے تو روٹی ایک جانب سے تھوڑی سی جلی تھی تو ایک شخص نے اس کو اٹھا کے ایک جانب پھینک دیا تو وہ بزرگ فرمانے لگے مختبہ کرے کہ اس شخص سے کہ کسان سہری کے وقت اٹھا جب سارا زمانہ سویا ہوا تھا اس نے ہل جوتے اور جا کے زمین کو پھاڑا اور پھر دو تین دن تک وہ زمین کو نرم کرتا رہا پھر وہ بیج لے کر کے گیا بیج ڈالا پھر سہاگا چلایا پھر اس کے بعد اس نے پانی دیا اور وہ بھی بیل اس نے جو ہے وہ جوتے کوئیں پہ اور کنویں سے پانی نکالا اور زمین کو سیراب کیا پھر اس کے بعد جب روئیدگی پیدا ہوئی تو جڑی بوٹیاں بھی اگ گائیں تو وہ کسان پہلے تو خود اکیلا جاتا تھا اب اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گیا اور ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ساری جڑی بوٹیاں نکالتا رہا اور کئی دن اس عمل میں لگ گئے پھر پانی دیتا رہا رب بھی اہتمام فرماتا رہا بارشیں بھی برستی رہیں جب بارش نہیں آئی تو ضرورت پانی کی تھی تو اس نے پھر جو ہے وہ کنویں پر بیل جوتے اور پھر پانی دیا پھر جو ہے وہ چاند جو تھا اس کی چاندنی اس کے اوپر لگے ہوئے اناج کے اندر رس بھرتی رہی اور مٹھاس پیدا کرتی رہی اور سورج اس کو پختہ کرتا رہا پھر وہ گندم پک گئی تو شدت کی گرمی کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگ آئے اور اس کو کاٹتے رہے اور سخت دوپہر میں کاٹ کر کے باندھ دیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے ہوشے الگ کیے اور پھر خوشوں سے اناج الگ کیا اور بوسہ الگ کر دیا گیا پھر اس اناج کو پھر پانی سے دھویا گیا اور پھر ایک خاتون نے چکی سے اس کو پیسا اور آٹا بنایا اور پھر اوے سے جو ہے وہ گھر کا مالک جا کے پانی لے کر کے آیا اس نے پانی ڈال کر کے اس ساٹے کو گوندا پھر وہ گھر کا مالک کہیں سے لکڑیاں لے کے آیا کاٹ کر کے اور اس نے چولہے میں رکھ کے آگ لگائی پھر اس اوپر توات رکھا اور پھر اس کے اوپر وہ گوندا ہوا آٹا اس کا پیڑا بنایا پھر اس کی روٹی بنائی پھر اس کے اوپر ڈالا آگ تھوڑی سی زیادہ جل گئی اور ایک کونا جل گیا اور تجھے پسند نہ آیا کہ کہاں سے سلسلہ چلا اور کہاں تک پہنچا تو نے اس طرح اتار کے پھینک دیا یہ اللہ کی نعمت ہے تو چونکہ انسان کی نظر اس سارے منظر نامے کی طرف نہیں ہوتی ہے اور یا پھر اس کو آسانی سے مل جاتی ہے تو وہ شکر کا لہجہ نہیں رکھتا ہے اور جب اس کو کوئی نعمت ملنے میں تاخیر ہو جائے تو پھر اسے پتا چلتا ہے پھر اس کا رواں رواں شکر ادا کر رہا ہوتا ہے یہ موسم ماہر سے ہم کا رہا ہے تو سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد جب شام کے وقت ٹھنڈا اور میٹھا مشروب ملتا ہے اور بندہ اس کو لے کر کے اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے تو انسان کی زبان بولے نہ بولے انسان کا ایک ایک بال رب کی تصویر بول رہا ہوتا ہے اور رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اس لیے کہ سارے دن کی پیاس کاٹی نہ تو اب پتہ چلا کہ پانی کیا ہوتا ہے یہاں حضرت مولا کائنات سید نالی المرتار رضی اللہ تعالی انھوں کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضور کے بارے میں کہ حضور سے محبت کتنی ہے ہمیں کسی نے کہا جان سے زیادہ کسی نے کہا مال سے زیادہ کسی نے کہا اولاد سے زیادہ کسی نے کچھ کہا حضرت علی المرطہ فرمانے لگے حضور ہمیں مال سے جان سے اولاد سے پیارے تھے یہاں تک کہ پیاس کی شدت ہو اور ٹھنڈا پانی میسر آ جائے حضور اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیارے تھے ہمیں. یہ آپ نے پرسوں ترسوں کے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ عرب میں ایک شخص گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے گا نہیں پا رہا تھا پھر چالیس کلومیٹر پیدل چلا اور پھر اس کی موت واقعہ ہو گئی سہراؤں میں پانی نہ ملے تو سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے حضرت مولان کائنات کہتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ حضور کتنے پیارے تھے کہا اتنا سمجھو کہ صحرا میں جب موت اپنی آنکھیں نکال رہی ہو اور ٹھنڈا پانی میسر نہ ہو تو اچانک اس پیاس میں ٹھنڈا پانی نصیب ہو جائے تو وہ ٹھنڈا پانی کتنا بھلا لگتا ہے حضور ہمیں اس سے بھی زیادہ پیارے تھے مطلب یہ کہ حضور ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارے تھے تو اللہ کی ان نعمتوں کی قدر سیکھیں اللہ تعالی ان نعمتوں کا ذکر کر کے ہمیں بتا رہا ہے افال یشکر یہ شکر کیوں ادا نہیں کرتے سبحان اللہ خالق لہا الارض ومن پاکی ہے اس رب کو جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ان چیزوں کے مما تم بےت جو زمین اگاتی ہے و مین انفسم مخاطبین سے کہا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے لوگوں سے کہ ان کے اندر بھی جوڑے ہیں انسانوں کے اندر بھی حیوانات کے اندر بھی لَا اور ان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں جن کی خبر بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے نباتات میں بھی حیوانات میں بھی اور ساری چیزوں کے اندر جوڑے بنائے ہیں انسان کا فہم انسان کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں پائی لیکن جوڑے وہاں بھی ہیں انسان میں تو جوڑے ہیں ہی ہیں نباتات بھی بغیر نر کے پھل نہیں دیتے یہ کھجوروں کے باغوں میں اور آم کے پیڑ جہاں ہوتے ہیں تو ان باغوں کے اندر ان کو ساتھ نر بھی لگانا پڑتا ہے چونکہ نر نہیں دیں گے تو پھل کچا جڑ جائے گا پکا نہیں ہوگا یہ ہمارے ہاں چونکہ یہ کھجور کا علاقہ نہیں ہے کہیں اکیلی کھجور ہو تو کبھی اس پہ پھل نہیں آپ نے آتا دیکھا ہوگا اس لیے کہ اس کے ساتھ نر نہیں ہے یا وہ نر ہوگا تو پھل آئے گا نہیں اگر وہ مادہ ہے تو اس کا ساتھ نر نہیں ہے تو جہاں کھجوریں اگائی جاتی ہیں جہاں ان کے باغات ہوتے ہیں تو وہاں نر بھی دیے جاتے ہیں پھر ہوائیں نر کھجوروں سے مادہ تولید کو لے کر کے مادہ کے اوپر پھینکتی ہیں اور اس طرح وہ برابر ہوتی ہیں اور پھر پھل ہوتا ہے تو جن کو نر کم ملتا ہے جن کھجوروں کو نر کم ملے تو ان کے اندر گٹلی بھی پیدا نہیں ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ شاہ رحو نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی جوڑے اور انسانوں کے اندر بھی جوڑے اور درختوں کے اندر بھی جوڑے اور پھر فرما و مم علا اور اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ جانتے نہیں ہیں جوڑے ان میں بھی ہیں میں کہتا ہوں اگر اس بلب کو اس پنکھے کو ایک مثبت اور ایک منفی ایک ٹھنڈی اور گرم تار نہ دیں یہ جوڑا اگر یہ نہ ہو تو یہ بھی روشن نہ ہو سکے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم تدبر کریں تو یہ ضابطہ کار فرما ہے جو رب نے دیا ہے اور اس جوڑے سے ہی کائنات کے اندر حسن اور رنگ اور بہار ہے عورت کا حسن کس کام اگر مرد کی فتوت نہ ہو اور مرد کی فتوت کس کام اگر عورت کا خمارے نظر نہ ہو تو رب نے جو ہے وہ یہ جو, جو جوڑوں کا سلسلہ رکھا ہے یہ ایک حسن اور ایک لطافت پیدا کرنے کے لیے رکھا ہے تو کہا اس پہ غور کریں سبحان اللہ زی خلق اللہ جس نے ہر شہ کے جوڑے بنائے مِمَّا تم بے تو لر جو زمین اگاتی ہے ومن انفوں سے ہم ان کی اپنے آپ سے و مما لا یا لمون اور ان چیزوں سے جن کو انہیں خبر نہیں جن کو جانتے نہیں وہ آیت الحم کے لیے ایک نشانی بڑی نشانی رات ہے نسل و من نہار جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں فائزہ ہُ تو پھر وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں اصل اندھیرا ہے تو روشنی دن کی صورت میں نمودار ہوتی ہے سورج کی کرنیں اندھیرے کو دھکیل دیتی ہیں بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین میں مقنا تیسری سلاخیں ہیں جو روشنی کو جذب کرتی ہیں اور اندھیرا سمٹتا ہے بہرحال جو بھی طریقہ کار ہو تو دن ایک لباس ہے جو رات کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور رات اس کے نیچے چھپ جاتی ہے کالے حبشی کو سفید لباس پہنا دیں تو سفیدی نظر آئے گی اور پھر جب لباس کھینچے تو نیچے سے سیاہی نکلتی آئے گی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے راتوں پر دنوں کے لباس چڑھا دیے ہیں اور پھر راتیں راتیں نہیں رہی دن ہو گئے اور جب ہم دن کھینچتے ہیں تو پھر وہ کالی کے کالی ہو جاتی ہیں شب بہجور کی وہی ظلمتیں وہی اندھیرے وہی راہوں میں بھٹکنا تو فرمایا کہ یہ ایک نشانی ہے اگر اس پہ غور کریں کہ ہم نے دن بنائے وہ شمس و تجریل مستقر اللہ اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے اس کا ایک استقرار ہے جس پر وہ چلتا ہے اچھا حضرت عطاب بن ابی دوباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کو لے مستقر اللہ کو لا مستقر اللہ پڑھا ایک کرا تھی یہ پڑھی ہے تو اس کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ سورج چلتا ہے اور ایسے چلتا ہے تو رکتا نہیں ہے یعنی مسلسل چلتے چلا جا رہا ہے اور جو چیزیں سورج کے سامنے آتی ہیں وہ روشن ہوتی ہیں وہاں دن ہوتا ہے اور جہاں سورج نہیں ہوتا تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے تو وہ چلتا ہی رہتا ہے کبھی رکتا نہیں ہے ایک تسلسل کے ساتھ لیکن جو کہ ہے وہ مستقر اللہ اس پر ہے متفق کرات یہ ہے اس لیے یہاں یہ ہوگا کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدار پر اپنے مستقر پہ چلتا ہے اور کبھی اس سے ہٹا نہیں ہے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں ہم بیٹھے تھے اور شام کا وقت تھا سورج ڈوبنے کے لمحے قریب آئے تو حضور نے فرمایا ابو زر جانتے ہو سورج جب ڈوبتا ہے تو کدھر جاتا ہے تو میں نے کہا اللہ عالم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے تو حضور نے فرمایا جب سورج ڈوبتا ہے تو رب کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے تو یہ اس کا مستقر ہے اللہ اکبر تو فرمایا ذالک کا تقدیر العزیز العلیم یہ حکم ہے زبردست علم والے کا یہ رب کا حکم ہے جس سے وہ سرتابی نہیں کر سکتا ول کامر ہو منازلہ ہو منازلہ ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں ہت آدا قل ارجنل کدیم یہاں تک کہ یہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے جب چاند چڑھتا ہے تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں ویسے چاند کے لیے متلک لفظ جو ہے وہ کمر ہے عربی میں کمر کسی بھی حالت میں چاند ہو تو اس کو کمر کہا جاتا ہے لیکن پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے اور جب چاند چودویں رات کو پہنچے تو اسے بدر کہا جاتا ہے تو اس کی مختلف منازل ہیں تو جب پہلی رات کو ہوتا ہے تو اس وقت سارے چھتوں پہ چڑھ کے اس کو دیکھتے ہیں انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں اور بھلا لگتا ہے پھر جب بدرے تمام ہوتا ہے تو پھر اس کی چاندنی چکور کے دل میں کشش پیدا کر دیتی ہے سمندروں میں مد جذر پیدا ہو جاتا ہے جوار بھاٹے اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہی چاند جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا راتوں کی تنہائیوں میں نکلتا ہے اور راتوں کی تنہائیوں میں غروب ہو جاتا ہے اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ایک کھجور کی پرانی شاخ ہو اور جون خجور کی اس شاخ کو کہتے ہیں جس شاخ کے ساتھ پھل لگا ہوا ہوتا ہے اور پھل کی وجہ سے وہ جھک جاتی ہے تو جب پھل توڑ لیا جائے تو اس کی شکل بالکل چاند کی طرح ہو جاتی ہے جب آخری راتوں میں ہوتا ہے وہ زرد بھی ہو جاتی ہے اور پرانی بھی ہوتی ہے اور جو ہے وہ بے ڈھنگی سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چاند پھر اس مرحلے پہ, پہ پہنچتے حتیٰ یہاں تک کہ اللہ اکبر آدا کلجن القدیم خجور کی پرانی ڈال کی طرح پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے اچھا اس چاند کی گردش سے اور اس کی منازل سے حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آیا تھا تو بھی اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور پھر منازل طے کرتا رہا اور جوانی کی دہلیس پہ جب تم نے قدم رکھا اور تو بدرے تمام ہوا جب شباب کی بجلییں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگی تو پھر تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا کئیوں کی نیندیں اوچاٹ کر دیتا تھا جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل نرستا ہے اور سمندر میں جواد بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے لہریں اٹھتی ہیں طوفان پیدا ہوتے ہیں تو جب بندہ بھی جوانی کی دہلیز پہ ہوتا ہے تو وہ بھی طوفان اٹھاتا ہے دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں تو وہ لمحے بھی آئے کہ تُو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر ہلچل پیدا کر کے رکھ دی تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہیں تیری زلف کے شکن کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا آدھا کل جو نل قدیم پھر بوڑھا ہو گیا پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ یہی چاند کتنا پیارا تھا اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہٹ دل کھینچتی ہے اور جب برا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی بچے کی زبان جو ہے وہ اڑ اڑ کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے ماں بھی بلہاری جاتی ہے باپ بھی صدقے جاتا ہے بہنے بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے لیکن جب بڑھاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے اب توتلہ پن پیدا ہو جائے اب زبان اٹکنے لگے تو بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا آج لمحہ وہ گیا کہ کھجور کی ٹہنی سے جب پھل توڑ لیا جائے ٹہنی کو کون پوچھتا ہے جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ ٹہنی اچھی لگتی تھی مالی سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجا جائے پھر جوبن پہ آیا اور جب کھجوریں لگی تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور کھجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کاٹ لیا اب وہ کھجور گئی اب اس کی وہ ٹہنی بے توقیر ہو گئی انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بڑھاپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے ہت آدا کل ارجون القدیم جیسے کھجور کی پرانی ڈال ہو لشم سو یم بغی لہا کل قمر وابقنہار سورج کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے وابقن نہار اور رات دن پر سبقت لے جائے یہ بھی اس کو حق نہیں پہنچتا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی رات کا کچھ حصہ رہتا ہو تو دن آ گیا ہو یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی دن کا کچھ حصہ رہتا ہو تو رات پڑ گئی ہو اثر کے وقت ہی سورج ڈوب گیا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا وہ اپنے مدار سے نہیں ہٹتا وہ اپنے مدار سے نہیں ہٹتا جو دن کا وقت ہے وہ متعین ہے اور جو رات کا وقت ہے وہ متعین ہے اور اس طرح سورج اور چاند ایک دوسرے کو پکڑتے نہیں ہیں وہ کل فی فالاں کی بہوم اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آسمان میں تیر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ زمین بھی نہیں گھومتی آسمان بھی نہیں گھومتا پہلے نظریہ تھا آسمان گھومتا ہے پرانے فلسفہ کا سائنس دانوں کا یہ نظریہ تھا اب نظریہ یہ ہے زمین گھومتی ہے اور جو ہے وہ سورج چاند ستارے جی جڑے ہوئے نگینے کی طرح آسمان میں تو جو حصہ سامنے آ گیا وہ روشن ہو گیا لیکن قرآن نے جو نظریہ دیا کل یہ سارے کے سارے فلاک یس بہن یہ اپنے گھیرے میں جو ہے اپنے اپنے فلک میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں. اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. تو چاند سورج ستارے گھوم رہے ہیں. آسمان بھی نہیں گھوم رہا زمین بھی نہیں گھوم رہی چاند سورج ستارے انا ان حملنا ضروری ہم نے ان کے بزرگوں کی پیٹ میں بری ہوئی کشتی میں سوار کیا یعنی ان کو ان کی کو جو ضروریت بزرگوں کی پیٹ میں تھی جو قیامت تک آنے والی نسلیں تھی ہم نے بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اللہ اکبر وہ لَهُمْ مِنْ لہوم میں مسل ہی ما اور ان کے لیے ویسی کشتیاں بنا دی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں آج کے جدید جہاز اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں تو کہا ان کو ان کی ضروریت کو ان کے ساز و سامان کو ہم نے بھری کشتیوں کے اندر سوار کر دیا لکڑی کا ایک تختہ ہے جو پانی پہ تیر رہا ہے وہ ان نشہ اللہ اکبر یہ کیسے تیر رہا ہے کہا اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر کے رکھ دیں آج تو موجیں طوفان اور جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ حادثات جو سمندر میں رو پذیر ہو رہے ہیں ان کا بیڑا پھر بھی بچ کے گزر جاتا ہے یہ ملا کا کمال ہے یا جو بیٹھے ہیں ان کا کمال ہے کہا ان کا کمال نہیں رب ان کو بچا رہا ہے اور اگر ہم چاہیں وہ ان نشہ اگر ہم چاہیں نو ہم ان کو غرق کر دیں فلا سری خلاحم ان کی کوئی چیخ بھی نہ سن پائے ان کی کوئی فریاد کو بھی نہ پہنچے ولا ہوں اور نہ یہ بچائے جائیں کوئی مدد کے لیے کوئی ٹیم ان کی مدد کو پہنچے بھی نہ اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دیں ایسی گمن گھیری کے اندر ایسے منجدار کے اندر کہ ان کی خبر بھی نہ ہو اور دنیا کے اوپر کتنے جہاز ایسی ایسی جو ہے وہ گمبھیر اور ایسی ایسی منجھاروں کے اندر ڈوب گئے ہیں کہ آج تک انسان تو انسان رہے ان جہازوں کا نہیں پتہ چلا گئے کدھر ہے تو اللہ فرماتا اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دے جہاں ان کی کوئی فریاد بھی نہ سنے ان کی کوئی آواز بھی نہ سنے اللہ رحمت لیکن ہم ان کو بچا رہے ہیں کیوں یہ ہماری رحمت کی وجہ سے بچ رہے ہیں وہ متان لاہین اور ایک وقت کے لیے ان کا برتنا ہے ان کی موت ان کی زندگی کی حفاظت کر رہی ہے اس وجہ سے یہ بچتے آ رہے ہیں کہ موت کا بھی وقت نہیں آیا پیغام اجل بھی نہیں آیا تو یہ سمجھتے ہیں ہم بچ کے آگے تم نہ بچ پاتے یہ بچانے والا بچا رہا ہے جس نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا ہے جب تک اس متعین وقت پہ نہیں پہنچو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جب وہ وقت آگیا تمام تر قوتیں تمام تر طاقتیں جو ہیں وہ بے بس ہو جائیں گی شیخ سادی نے لکھا ہے یہ سانپ جو ہوتا ہے نا سانپ اس کا پاؤں ہوتا یہ اپنے جسم کو بل دے کر کے حرکت کرتا ہے اور آگے جاتا ہے اور ایک جانور ہے کن کھجورا اسے کہتے ہیں اس کے سو پاؤں ہوتے ہیں سو پاؤں تو یہ سانپ اور اس کی آپس میں دشمنی ہے کبھی کن کھجورہ کہیں نظر آئے تو سانپ پھر اپنی ایڑی چوٹی کی ہمت صرف کر دیتا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے چونکہ اس کی یہ مرغوب غذا ہے تو شیخ سادی فرماتے ہیں کہ کن کھجورا نکلا نا تو سانپ نے بھاگ کر کے اسے پکڑ لیا تو کسی نے کن کھجورے سے کہا تیرے سو پاؤں تھے اور سانپ کا ایک بھی پیر نہیں تھا اور تو سو پاؤں رکھنے کے باوجود ایسے ایسے سے پکڑا گیا جس کا ایک پیر بھی نہیں ہے تو اس نے کہا کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی کہ تقدیر ڈاڑی ہے تو تقدیر کے آگے میرا سو پیر بھی کام نہ دے سکا تو جب تقدیر آ جاتی ہے موت آ جاتی ہے تو کوئی تدبیر کام نہیں دیتی ہے اور جب تک موت نہیں آتی ہے تو پھر زندگی کی موت خود حفاظت کرتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بچے آ رہے ہیں یہ مجھاروں سے نکل کے ان کے بیڑے باہر آ گئے ہیں یہ جو سہلے مراد پہ آ لگے ہیں یہ سمجھتے ہیں جہاز بڑا کبھی تھا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو چلانے والا مل ہے ہمارا جو کپتان تھا وہ بڑا سمجھدار ہے وہ مجھاروں سے نکال کے لے آیا کہا ایسا نہیں ہے بلکہ کیسا ج... کیسے جہاز منزل پہ پہنچا اللہ رحمتہ یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے اللہ اکبر و متا الہین اور ایک وقت تک برتنے کو دینا جو ہم نے مقرر کیا ہے اس وجہ سے وائزاکیلوما بین اے دم و مخلفَم لا اللہ کم تو ہمون اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اللہ اکبر اس امید پر کہ تم پر کرم ہو تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے وما تاطی ہم من آیات من آیات رب ہم اللہ قانون دین جب کبھی ان کے ہاں رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ جلا شاہو کی عظمتوں کا اس کی قدرتوں کا اظہار کرنے کی بجائے سجدہ ریزیاں کرنے کی بجائے تصویح و تحلیل بولنے کی بجائے یہ اعراض کرتے ہیں منھ پھیر لیتے ہیں یہ ان بدبخت لوگوں کا طریقہ ہے وہ آخر انیل حمد اللہ کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پردوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا بسم اللہ الرحیم ہم جو تو کے گیراہ ہم جو تو کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں میدان عمل میں نکلے ہیں بات دم لیں گے ہم جو دو عسیمت کے راہی مندر پہ جا, جا کر دم لیں گے آفا آفا آفا کے, کے ہر آفا آفا آفا کے کے ہر گوشے میں آف کے ہر ہر گوشے میں کر دم لیں گے اب رکلا لم لال اب رک نہیں ہی اب تم لال داس میں جا کر دم لیں گے جو عزیمت عزیمت کے راہی منزل پہ جا, جا کر دم لیں گے میدان عمل, عمل میں نکلے, نکلے ہیں باطل کو مٹا, مٹا کر دم لیں گے اس دار الوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے درد بھرا ہوا ہے تو اس کے لیے دعا گو رہیں اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے ہم نے چاہا یہ تھا کہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھاتر فرشی لینٹر جو پڑا ہے یہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے تو اگر ہمیں ننانوے لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے لیکن سنتالیس لوگ ہمیں مل سکے چونکہ ساڑھے تین لاکھ روپے ہم نعت خاں کو دے لیتے ہیں مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں طار باقی جن جی لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی دو پانچ سات آٹھ دس بیس ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے تو یہ اتنا کام مکمل ہوا اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون چھت کے صرف دو لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں جامعات المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً بارہ سے پندرہ سو روپے تک ہے اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا تو یہ تعاون کی صورت ہوگی بارہل جس طرح جس سے بند پڑے اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی اللہ اس کو جزائے جزیل دے جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا اس کو بھی جزائے